اگر میں مستحسسیہ کر کے لئے اگر اندام دا اللہ خلاص حدیثا خلاف دے مستانگا جیل والد اسیسنہ پہنگا اسیسنہ کی خلاف دے چیلے اسیسنہ سے تسنہ دا اگر اسیسنہ تو رجوع نہ دا رجوع سینہ دا مگر والد اسیسنہ دے چیلے اگر اگر اسیسنہ پہنگا حیثیت نہیں اسیسنہ پہ حیثیت تھی سنتاثا دا انکل کی والد جیت تشہی بب اور بات دا گئی دے مختار چاہی دا ذوباری اس امتاع نسجے ذوباری اس امتاع دباب در جو دے بلکہ دوا میں اس امتاع نے دوان نے بیمار دولت پانی تقدام طرف میں کلاکر شیو تو چھ بنور املاکوں کی اموار کی دوال دفع تصرف جائز ہے زاد اعلان نے کہ میرے نے زیادہ ذیما سے تفصیل لا دریم جوز ترن جوز ترن مثلا امائکن رزق ہے امائکن ذات ترن جو سرور مسلمان پر ماری ور مارو لبن مصلا ک بلار محتاج اگر فرض کرو سرقہ مال دو وہ کی جائز ہے اگر ثوابی سنی جو ہیں اماں ذکر کے متقابل فرض سرقہ جائز ہے لیکن کہ حتا کہ را لاغ مال پر تولے کے بغیر باذن صاحبین نہیں کرنا والے امام باھنی نماز ختم ہے او موجود نبی غائب ما ما گر جیسے ذات تائید تداری مسئلی ذکر کی کہ دلو بین اولادی کم فیلاتی یا اچھکم جوزی سانی دی دا نظریت نظریت نظریت کہ دلو بین اولاد پھر دیو خالن صلی اللہ علیہ وسلم ولم جو حد تائید دلو بین اہم دلو بین جوزی مسئلی تائید ذکر کی وزا معلق راعت مصول لے پتوسر زیسوا فندوس کی وشترا مقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمر بائیرن سم نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ بیوان عبداللہ نے تے ہیب کو کار sahibi ماشتہ مناسبت وجودی نور نور عبداللہ نے ایت ور تو سورج داوسن دیو اب یہ ظہور الحكم قالنا والفي فصواب ضروري او کہہ رہے ہیں کہ مساواتہ شکوہ دے دیو سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغن کو اویسا اب نبی علیہ السلام صاحب کا لگا لا پدین حال تناقوم راج زیادہ تنا دل نام علی نام اپنا نام تمہارا میرا نام ہوا دجان ناموں کی وجہ سے منا باب ر شہاد વાય پیشકોલ બહેમબાર ઇન્દ્રા જૈજદા ગોચાત શેબ કે બારિમાની ગવાઉની છે નાવા કેમેય ઝિકર કઈ ઓને આદે કને અમે તો મહારાજ તોનાબો ઓવા તાના છે અમારે કોલ કને તમે તને અમારું ન્યાકી બોવાલન ભરયા પુલાતાને આગીયા اور تدین ربا دادیتن فرمایا میں نو سیدہ تعالی ورسول اللہ والا دے دا دائرہ والے دے والے مارو مدار تے چے نور تے اکرین لے گئے کوئی کولا ان کاں دا گواہ ہے نا ذقاب حلت نوں جے نہ مانو صحیح دے قالو قرۃ قلنا وعدو بینا ذالکم قالو فلا فرج فرداتیہو باغل دے ترے لیم راتے ول مرے دو جہار عباد سڑی چن کہ دیمان کیا ایمر اساری پرکھ دیتا ہے من اس کو جکل کھاور دا قاری ابراہیم جائز دتو دا جائز دا قارو نازیز لارجانی ترچھی یو پتے تے شوبہ پر کھاون اوخذی میں بولجو نتے ایندا مہببے لازم دا لارجانبیو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساہو بجا نبی رسل پر بھی بیاننا ہی ایو ای مردا پدی بارے مر کی علاج مارجو چی پدا مارا کھکور ذمر دین کی انتظاریں نوبت ماہ اجازہ خطاب ای عمر بن حبیب علیہ تابقال اللہ علیہ وسلم بے تعداد سبیلوں کہ معاذ بن سنی روجو کوئی نہ کرے بدی وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعاد جنہ بجے گل قائدہ درنے کہ اولاد اطراجات روجو منع کہ ردو کون کہ میں کہ کی پہچان اس نے یاوذ بین دین الولی کی حرمت ادمی جواز قال الزوی سبحان کرے مقال للذي عليه بعض تضختے من قال تمارا دان کی جو یہ فلکاز صاحبنی بعض صدا نے کا ماذو کا باجمہر یا کل متالبت دی کہ یہ بھی نبھیاں یاد ٹول یاد بات اب ابا تو تمہارے میں ان لائت راوی سات دین کی دعوان میں غلط شان حق اللہ رضما طلب کر حق اللہ پرجات کی ابھی ترجو کی وقال يرذو لہ بيت بابس کیلا کہ لو جو کہ کی تمہارے مہرا کا مطلب ہے بخر ہے مار میں طلاق ہے مکان رد وحائر احون و باсила ہے یہ ذو ہے لہ ہ قلنا مطلقاً ان کان خلبہ و اسلام ان کا مقصد یہ ہے ارادہ طلاق ہوا ہم سے مجھ سے مہ متوا و اسلام وہ ان کا بطقی نوا دا عرصہ طلاق مکی ندن و جتی باقرا ان کان اعط اب بچنے دی دا محل <سؤال> رکھنے کو بٹاری تے زلذرا انیشتی شیہم بن امرے خدنوں تو امردی خان کے خزانہ زلقدے نو نجاگا بن اپزرا ہی بن تھا نا فزہ میں برجن کی وقار تا اٹھاڑا اللہ جا سڑے کے ازانک محرومگی بہین تم لنکوں کو پوشیل کے تا زرا نا شاید مہارنا پپلا پ گروانی امریا اور ادا جنا جن مگر فرمان جا نا انمرن ننجوریہ فرمان بدل علی عبداللہ بلدا کی یوم نی ہمارا ندی چلا دو بڑا روبا جی کل کل بھی یا کہو کہ سمیاوں سے پھر ہیں دار خصیس خصلت فقارت مسلمانوں اجلاس رسل رسل زبان کہہ رہا ہوں باے غیر ذات یاو اس کو جو کہ نہ دادی کو وجہ ہے ہیں بعد اے خیر ذات ہٹا باغ باغ دے دین مرے کہ غیر ذات تو کہ زاں گا گا ذو تا تو کی سرتیں دی زوئی اے تو سرور کی پرفارمنس کے صد وجود ظہور ہے بعد مدہ غیر ذات کا ذہ رس مدتنی قرچنی دی زوجی جگتن جوجن دی بیا پر کر لو پھا دی بسرا متربی ہے جڑا تصرف پر فرمان کی ہدایت پر ہانسا دہنے بن ہانسا بنور و شرف نہ پر مقصد جو دہاں دے کورچ گنی چھ گرے مثلا دہر کوئی اختلاف جمهور مستبر چھ گرے بلکہ قانون دی موجودگی اندازہ اپنا زدیرا فر فر با دی جنی کہ کل رشید ای انہاں نصرہ پر کو ما بان دبالی نہ شنیو نہ بالغ رشید کی سنے زدی بار کر لو با دی دار کی کوسی بارند سرپات جیسی تب کہ وہ بےسی اگر قدا نے اجازت نہیں ہو سرے اگر قدا مندوب اجازت تھے دیکھو اللباز دار کی طرف سرپات تین موجود تھا کہ شہید بھی زندہ رہا پر وقت نابود لاگوں چیزیں مقام سے ذات سرپ کی فرمان مار کے حالات کی ثانی موجودگی کرے کتابا کے گندا اگر نہیں تم دے اگر صحابیاں تو جڑا اکثر فرمایا نبی کا حوالے را نمارمش تصروفات جائز جدا جائز بیان بتا کد پس معاش ہے دفعہ کہ کد الزام شروع ہو جوری تو قاعدہ کی شرط مکن مان کی کہ ہم سمجھ پر ہوگی قسم علی هذا بیان ندب انا انا بات نزلان اقوال قال خديرا سن مولی نشن امام قلمات اللہ مالی مالن نشن امام قلمات اللہ مالی زبیر مقر چتی رہا نباس زبیر رضا نے خون میں سرابری خیلاتی کو اتصدق آلت صدقی دا دریجے ہر کل ہم آتا کھاؤں گی قولی شریف قلمات کے تنی قولات سے کوئی تناسد لایر دی تصدقی خیلاتی کو ولا توعی مساہ جتنی <سؤال> بندے خبر <سؤال> ہمارے رب یان دانا له غان میمضا کر پرنا دلہ کر میو جان تا ہو جاتا مال کان رسل کن گارہ سای حسن میں جو بیان کی فایت ہند خرج صحما کم بھی چلاے حسن نے براو تخرج یاما ہوں کان نے قسمے کل مرت تقسیم مکان بھی اسان دا علی بھی پھرہ رضی بی بیار نا اور اس فضا ا نما تبدل نو با نہرہ نصورۃ تبین ذمابہ حماد جو ماوانللہ تہا تجمت بابدارے سو دین رمضان مکھرہ 19 بت جنورا دینش بیو عمر منیلا چرن ہاتا اثر فبرار غیر ذو ترالا یہ نبی رسل ابن بکر زڑھ ہوا عمر منیت میں بکنے اللہ ہے برانا غیر ذو ترالا مجھے غیر ذو ترالا عمر منیین دا نبی رسل میں داخل کرے محبت جو تب تغیر وردید سو دیدہ ازو دلاللہ خان سب تغیر بی ذالک ارض اللہ اپنی نبی اسم پشاریدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہوئے پدی بائی مرزا دیدہ بیلے سلام سلام بابا بی مانی دابی راجی آتی اچھا با شروع کی اقرب بائی جتون اقرب کو فکار جاگلوار کی جنا سب پہنسید دانکی پھا اقرب بابا بائی گاون کی وقال بدران امامان بكيران ان ان مولانا ابا جنمور قد قال ينادي الى كان الكاتوريا كان وقال له لو محمد بن داوود انا محمد اللي جابنا تينجوبك هذا بنجوب على بي امرنا عن كلا تني انت لا جنه بنيت من بنينا امره وجك قال كل يا رسول فنا فَأَيُّ تصنع... ا ہما چابر ہدي فرشکم خا آخر میںام کا بااب پجووار کےہ آفرمہ حظ پکار دی آ آخر چ سچاد رووا نزي کے مککی ی مل ہا با ب تکرري ا جہمل ت ست توجه سرن تي حدیل کی جائے منہ بہ ہ سے آن لتی ہ ہ کبون لاہ خ اجہ ست تو ہ حاض آائےہ ج من ہیں السلام عليكم عبد العزيز انا قناه الهدايه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتماد الرشد بك انتم هدايتیں طول حجاب کے تقوی اعتماد ان قد غالب ہے قاضی الهدیہ تو فی زمان رسول الله ثم ھدیہ تن ایجاب و ضمانت نے جنہیں یہ دیواچہ قدرت دیتے مورک و نشو وریو مرشواتن نل وقت ور ان پر کو کی نا پہچان دل سے لازمہ پڑارے گیا ذمہ دار ہندوستان سے منگو تحصیل ولا ذا بي نزلت كل ثري مشي بيذ اول دور دوري منزل تخني ورسول شريول سهم ور يمرشوا ننبوت ور كوريش ناد با هيت درسات با وانا اجانا يا من اكبر وقال اذا لما عارض زوجي رد اول هديه قال لك بنا رجنا عليك ولكن ولكننا موجود سبب درد من تھا نعرہ جرا میں ہے ان جو قال ابن الرضيہ ابن الرضيہ ابن الرضيہ اس نے یہ دیت تم نے جاوت ابن الرضيہ نے کلاہ صدقہ پر ماخذ ماخذ اختیار کیا۔ ہاں ظاہر ہے کو تقسیم شری کو ہاں ظاہر ہے کو یعنی لا تاسو شدا ماخذ پر دےے ڈالے رکھی تو نہیں نہیں اس تقسیم ہو کہ و منبر بانی کی رہی امہاً ، اے ایسی حکمت نہیں خلق دیور کی دعا سی ورکرشید پہ ادید حکمت دا معنو شدہ حاکم تہ پہ ادید حکمت تشاہ روزہ دا رشوت لے ان کا سابقہ دوستی پہ لحاظت تورکینا ہے سیدہ ادید حکمت پہ حسد تورک تورکیشد ادید آ رشوت لے فیانظر اے ایہو دا روزہ لگا اے ایہو دا لہو املا ان دار سی ورکرشید پہ حسد تورکیشد ادید لہا جی نچوکر يقول <تصفيق> من قاتل النار الله اللهم حلل لقد يا ناقل حكم يمات ذا رضوني ما قد صورته ليذر بابني جوهراي غتن او ارد ما دخل انت